والا خود احد اللہ میسا کا اسرائیل اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم نافرمانی نہ کرو گے لیکن انہوں نے نافرمانی کی واسنا من نئی آشا نقی بن اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں بارہ سردار مقرر کی کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان بارہ بیٹوں کی اولاد بارہ قبیلوں میں تقسیم ہوئی لہذا ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر فرمایا جسے قرآن نے نقیب قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نی مشک میں تمہارے ساتھ ہوں ل ان عقم تم اگر تم نماز قائم کرو گے وہ آتے اور تم زکات دو گے وآمنتم برسلي اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاو گے واعزرتموہم اور تم ان رسولوں کی تعظیم و توقیر کرو گے ان کی مدد کرو گے وقرتم الله قرض حسنن اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے لاكف عنكم سيئاتكم ضرور پر ضرور میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا والا ادخیلنکم جناتن تجری من تحتها الانہار اور ضرور پر ضرور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی فمن كفر بعد ذلك منكم اس معاہدے کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے گا فقد پس بے شک ضل السواء السبید وہ سیدے راستے سے بھٹک گیا فبیما نقدیم می سا قم کئی معاہدات بنی اسرائیل نے توڑ دیے تو معاہدے توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ نہ ہوں ہم نے بنی اسرائیل پر لانت فرمائی اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ کلو اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے تو گناہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے حدیث پاک میں بھی ہے جب کوئی ایک گنا کرتا ہے تو دل پر سیاہ نکتا لگتا ہے توبہ نہ کرے پھر گنا کرے تو یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے حدیث پاک میں فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور فرمایا اس کی صفائی کا حل یہ ہے کہ کثرت سے توبہ کی جائے کثرت سے موت کو یاد کیا جائے اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے قرآن پاک کو سمجھا جائے ان کے دل ہم نے سخت کر دیے اللہ ناراض ہو گیا وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں رد و بدل کرتے ہیں کلام کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں وہ نسو کی رو بھی اور جو ہم نے انہیں نصیحتیں کی اس میں سے ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے ان نصیحتوں پر انہوں نے عمل نہ کیا وَلَا تَزَالُ عَلَى اے محبوب ہمیشہ آپ یہودیوں کی سازشوں پر مطلع ہوتے رہیں گے اور یہ ہمارے لیے بھی درس ہے یہودی تا قیامت سازش کرتے ہی رہیں گے تو ان کی سازشوں سے بچنے کا طریقہ تقوی اور پرہزگاری ہے اللہ قلیلم مگر ان میں سے تھوڑے ایمان لائیں گے اور سادشیں نہیں کریں فاف فافو عنہم پس آپ ان سے درگزر فرمائیے وصفح اور انہیں چھوڑ دیجئے کیونکہ ابھی یہودیوں کے خلاف جہاد کا حکم نہیں آیا تھا مسلمان اس وقت کفار سے لڑ رہے تھے تو ایک اور موحاز جنگ کھولنے کی اجازت نہ تھی تو فرمائے ابھی آپ ان سے درگزر کریں انہیں چھوڑ دیں پھر جب جہاد کا حکم ہوا تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے جہاد فرمایا ان اللہ یحب المحسین بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں عیسائیوں کا ذکر کیا گیا نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں اخذ نا میسا ان لوگوں سے ہم نے پختہ وعدہ لیا فنسو مما رکی روبی تو جو انہیں نصیحتیں کی گئی تھیں وہ نصیحتوں میں سے اکثر نصیحتوں کو بھول گئے یہی حال مسلمانوں کا ہے نہ قرآن پر عمل ہے نہ حدیث پر عمل ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا اگر معلوم ہے تو وہ عمل نہیں کرتے اور عمل نہ کرنا گویا کہ بھول جانا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ إِلَى يوم <القیامة> جب انہوں نے ایسا کیا تو قیامت تک ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں سب کے درمیان عداوت اور بغض اور دشمنی کو رکھ دیا یہودی عیسائی کے دشمن ہیں عیسائی یہودیوں کے دشمن ہیں خود یہودیوں میں آپس میں فرقے ہیں عیسائیوں میں فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں مگر سب مسلمانوں کو مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں اور ان کے جو مفکرین کہلاتے ہیں انہوں نے آپس کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اور وقتی طور پر دبانے کے لیے مسلمانوں کا ہوا دے دیا القاعدہ کا ہوا دے دیا دہشت گردی کا ہوا دے دیا کیونکہ ان کی تو ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں شمالی آئرلینڈ کے واقعات آپ نے اخبارات میں پڑے ہوں گے ایک دوسرے کے چرچوں میں جا کر انہوں نے بم پھینکے ہیں سامنے ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ کی ہے اس طرح ان کی عیسائیوں میں لڑائیاں ہیں مگر انہوں نے مسلمانوں کو دشمن بنا کر پیش کر دیا اور یہ کانسیپٹ دیا کہ اپنی لڑائیاں چھوڑو یہ مشترکہ جو دشمن ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا ہوا انہوں نے بٹھانے کی کوشش کی دہشت گرد مسلمان نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ اپنی قوم میں اتحاد کے لیے کوئی دشمن کا ہونا سامنے ضروری ہوتا ہے کاش مسلمانوں کو بھی اقلی سلیم مل جائے وہ اپنی قوتیں اپنی طاقتیں آپس میں لڑنے کے بجائے یہ طاقتیں یہ قوتیں کافروں کے خلاف استعمال کریں اب یہاں پر ایک چیز عرض کروں کہ جب عیسائیوں یہودیوں نے تو اور انجیل کے احکام کو انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا دشمنیاں پیدا ہو مسلمانوں نے بھی دین کو چھوڑا تو بھائی بھائی میں دشمنی ہے گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بسا اوقات تو نوز میں ظالب لوگ آ کے بتاتے ہیں ہم کسی کو بتا نہیں سکتے آپ کو بتا رہے ہیں آپ دعا کریں کہ ہمارے بچے ہم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں نا میں مزال یہ میڈیا یہ جدید تعلیم یہ یہود و نصارہ کی تہذیب ہمارے ملک میں گھسنے کے نتائج ہیں نبی احم اللہ بیما کانو یس اور ان قریب اللہ انہیں خبر کر دے گا ان برے کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے کل بروز قیامت انہیں سزا دی جائے گی یا اہل کتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے یو بین القم کسی مما کنتم تم من الكتاب کتاب وہ رسول بہت ساری وہ چیزیں ظاہر کرتے ہیں جو تم اللہ کی کتاب میں چھپایا کرتے تھے طوریت و انجیل کی بے شمار باتیں تم چھپاتے تھے یہ نبی تمہیں بتاتے ہیں عَنْ كَثِيرٌ اور بہت ساری باتوں کو وہ بیان نہیں کرتے حکمت کے تحت جس بات کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ بتاتے ہیں کہ توریت میں یہ بات تھی تم نے یہ بات چھپائی ہے قدم اللہ و کتاب بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی دیکھیے نور سے مراد حضور ہیں اور روشن کتاب سے مراد قرآن پاک ہے میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ کے پاس زید اور بکر آ تو آپ جانتے ہیں زید الگ چیز ہے بکر الگ چیز ہے تو واو جو ہے یہ اکثر مغایرت کے لیے آتا ہے نور سے مراد حضور ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے ایسا نہیں کہ نور سے مراد یہ قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے یہ اس سے مراد نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے آپ کو نور بنایا آپ پر جو کلام نازل ہوا وہ بھی نورانی ہے آپ کی حدیثیں بھی نورانی ہیں ان سے وابستہ ہونے والا ظاہر اور باطن میں منور ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے ساری کائنات بنانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے محبوب کو نور پیدا کیا حدیث صحیح میں موجود ہے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا اور اسی نور سے پوری کائنات بنائی اور یہ نور پھر حضرت آدم علیہ السلام میں رکھا اور فرشتے اس نور کی دیدار کے لیے آتے اور پھر یہ نور منتقل ہوتا رہا اور پھر بارہ ربی الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نورانی منظر تھا حجاز میں رہتے ہوئے میں نے کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھ لیا اور مشرق و مغرب میرے لیے روشن ہو گیا اللہ تعالی اس نورانی رسول کے سسکے میں ہمارے ظاہر اور باتین کی گندگیوں کو دور فرمائے اور ہمیں منور فرما دے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے اسے جو اللہ کی رضا مندی پر چلے تو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور کہاں چلے سب السلامی سلامتی کے راستوں پر چلے انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ ان مسلمانوں کو ان ہدایت کے طلبگاروں کو اپنے ازن سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے وہ یاد الا سےم مستقیم اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اے پروردگار ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے قدر کیا ان لوگوں نے عیسائیوں نے میں کئی فرقے ہیں ایک فرقے نے یہ کہا کہ عیسی علیہ السلام نوزہ نظال اللہ ہی ہیں جو اتر آئے ہیں ہمیں ہم اور پھر وہ دوبارہ واپس چلے گئے باللہ یہ میں عرض کروں کہ تمام عیسائی اس بات پر متفق نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے ان میں بھی اختلافات ہیں محبوب آپ فرمائیے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہو اللہ سمجھتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اور بلکہ تمام انسانوں کو تمام کائنات میں جو مخلوق ہے سب کو وفات دینا چاہے تو کیا کوئی اللہ کو روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا تو اللہ وہ ایک ہی ہے اور وہی وہ معبود حقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اللہ کے ملک سماوات مما اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے یا خلوق ماں وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے وہ اللہ علا کل شعین قدیر اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے قان یہود و نصورا ناشن ابنا اللہ و یہودی اور عیسائی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں یہاں بیٹے سے مراد یہ نہیں کہ عیسائی یہودی اپنے آپ کو خدا کے بیٹا سمجھتے تھے یہ بیٹے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے بیٹا کتنا بھی سرکش ہو لیکن باپ ہی کا بیٹا کہلاتا ہے وہ بیٹا ہونے سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح ہم کچھ بھی کریں ہم جنتی ہیں یہ وہ کہنا چاہتے تھے نے مجیب فوقان حمید نے اس کا جواب دیا قل اے محبوب آپ فرمائیے فلیما یو آگ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے دنیا کے اندر مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں یہ پریشانیاں یہ مشکلات گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں پھر یہودی اس بات کو تو مانتے ہی ہیں کہ چالیس دن تک ہم پہلے جہنم میں جلیں گے پھر جنت میں جائیں گے نیک بھی جلے گا اور مت بھی جلے گا اگر تم اللہ کے بیٹے سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہانا میں کیوں ڈالے گا بل ان تم بشرم ممن خلق تم عام بشر ہی ہو ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا یو پیرمئی یشا اللہ جسے چاہے بخش دے و یو آزو میں جسے چاہے عذاب دے اور یہ اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا شرک پر ہوا اس کی بخش نہیں ہوگی اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو وہ اگر جہنم میں گیا بھی تو جہنم کی سزا پا کر وہ جنت میں ضرور جائے گا ہاں گناہ گار مومن ہے جہنم کا مستحق بھی ہے لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا اللہ تعالی چاہے تو بلا حساب کتاب اسے جنت عطا فرما دے یہ اس کی رحمت کی باتیں ہیں ولی ملک سماوات ہوما اور اللہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ آسمانوں کے درمیان ہے زمین کے درمیان ہے اس کا بھی بادشاہ مالک کے حقیقی صرف, و صرف اللہ ہے اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے یا کم رسول تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے یو بئی تمہیں وہ بیان کرتے ہیں شرعی احکام بتاتے ہیں اللہ فتح مینر رسول زمانائے فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس میں پوری دنیا میں کوئی نبی نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کی اعلان نبوت تک پوری دنیا میں کوئی نبی پھر نہیں آیا تو حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان تقریبا پونے چھ سو سال کا فاصلہ ہے پونے چھ سو سال یا ساڑھے پانچ سو سال کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے میں کسی اور نبی کا ظہور نہیں ہوا اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں تو زمانہ فطرت میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے تو اب وہ زمانہ ختم ہوا اور حضور تشریف لے آئے اب اللہ تعالی کے احکامات وہ بیان فرما رہے ہیں زمانہ فطرت تھا رسول اور نبیوں کا سلسلہ موقوف تھا ان تقولو اس لیے ہمارے رسول آ گئے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو ما جا انام بشیروں والا نذیر ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں کوئی آتا تو ہم ایمان لے آتے فقط جا حکم بشیر ہوں بے شک تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے بھی آ گئے اور ڈر سنانے والے بھی محبوب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور گناہ گاروں کو جہنم سے ڈراتے ہیں واللہ اور اللہ تعالی علا کل شعین قدیر ہر چاہت پر قادر ہے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے بس ایک ہمارا مشن بن جائے ایک عظم ہو جائے ہمارا اوڑنا بچھونا سونا جاگنا بس ایک ہی فکر میں ہو کہ دشمنان اسلام آج اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اپنی تیجوریوں کے منہ انہوں نے اسلام کے خلاف کھول دیے ہیں کیا ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جان سے مال سے وقت سے اسلام کی خدمت کریں اور بہترین خدمت کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے خود بھی قرآن پاک کے نور سے منور ہوں دوسروں کو بھی منور کریں جب اس قرآن پاک کو مسلمانوں نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ کسی کافر کی سازش میں نہیں آئیں گے کافر چاہتا ہے بے حیا کر دے فحاشی اور یعنی عام کر دے بے پردگی عام ہو جائے ہماری نسلیں اسلامی اقدار سے دور ہو جائیں بڑوں کی تمیز اور تعظیم باقی نہ رہے چھوٹوں پر شفقت باقی نہ رہے مسلمانوں میں محبتیں ختم ہو جائیں مسلمان دنیا کے بنا رہیں دین کے بنا رہیں مسلمان تباہ ہو جائیں وہ یہ چاہتے ہیں لیکن جب ہم قرآن پاک کے نور سے خود بھی منور ہوں گے دوسروں کو بھی منور کریں گے تو یہ قرآن پاک تو وہ پیاری کتاب ہے جب بھی مسلمانوں نے قرآن پاک کو تھاما اور اس پر عمل پیرا ہوئے ان کا زوال عروج میں تبدیل ہو گیا اور ان کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدمتِ قرآن پاک میں ہمیں خوب خوب قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے